بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحاقہ ثابت ہونے والی ملحاقتا کیا ہے ثابت ہونے والی یا ہو کر رہنے والی وما ادراک کا اور کس چیز نے تجھ کو معلوم کروایا کہ کیا ہے ثابت ہونے والی کتبت وادم بال قار جٹلایا سمود نے اور آد نے اس کھٹ خٹ کھٹانے والی کو یعنی قیامت کو فأمّا ثمود تو جو سمود تھے فہلے پس وہ ہلاک کیے گئے حد سے بھڑی ہوئی آواز کے ساتھ وَأَمَّا اور جو عاد تھے فہلی کو وہ ہلاک کیے گئے سرسر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ عطیا جو تیز و تند یا قابو سے باہر ہونے والی حد سے تجاوز کرنے والی سخارہ علیہم سخر کیا اس ہوا کو ان پر یا مسلسل چلائے رکھا اس ہوا کو ان پر سب علی سات راتیں و سمان ایام اور آٹھ دن حسومہ جڑ سے اکھاڑنے والی فطر القومفی پس تو دیکھے گا قوم کو اس میں سر زمین پر گرے ہوئے کہ انہم گویا کہ وہ اجاز نخلیا تنے ہیں گری ہوئی کھجوروں کے فحلت مم باقیا بس کیا تو دیکھتا ہے ان کے لیے مم باقیا کوئی باقی رہنے والا وا جا پھر آیا فرعون آن من قبلہ ہو اور جو اس سے پہلے تھے ولمتفقات اور الٹی ہوئی بستیوں والے بالخاطہ خطاؤں کے ساتھ ان انہوں نے ارتقاب کیا گناہوں کا فاصو رسول ربی ہم تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی فعاقہ ہم اقضا تر تو پس پکڑا ان کو اقدہ تر رابعہ سخت پکڑ کے ساتھ متفقات سے مراد قومی لوت ہے اقادہ ہوں پس پکڑا ان کو اقدا تر رابعہ سخت پکڑ کے ساتھ ان شک ہم لمبا طاغل ماؤ جب پانی حد سے تجابز کیا حملناکم ہم نے تم کو اٹھایا فل جاریہ کشتی میں لنجعلہا لکم تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لئے تذکراتا نصیحت یاد دہانی وطاعیہا اور یاد رکھیں اس کو اوزن وعیہ یاد رکھنے والے کان فائدہ نفقہ فی السوری تو جب پھونکا جائے گا سور میں نب واحدہ ایک بار پھونکنا وحرمیلا تل اردو اور اٹھائی جائے گی زمین وجیبالو اور پہاڑ تھا دکتا تم واحدہ پس وہ ٹکرائے جائیں گے ٹکرانا ایک بار فَيَوْمَئِذٍ یوم الْوَاقِعَةِ واقعہ پس اس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی ون شکاط اور پھٹ جائے گا آسمان پس وہ اس دن واہیا کمزور ہوگا ول ملاقو اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے و اور اٹھائیں گے ارشاربی کا تیرے رب کے عرش کو خوکا ہوں ان کے اوپر یوم دن اس دن سمان یا آٹھ یعنی آٹھ فرشتے یوم دن اس دن تو ارادونہ تم پیش کیے جاؤ گے لا تقفہ نہیں چھپے گی من کم تم سے خافیہ کوئی چھپی بات فعماں من اوتیا پس وہ شخص جو دیا گیا کتابہو اپنی کتاب نامائے اعمال بھی یمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ میں فلو وہ کہے گا ہا او لو پکڑ لو یا آؤ لو اقرا اُ پڑھو کتابیا میرا نامۂ اعمال انی بے شک میں زننتو یقین رکھتا تھا اننی کے بے شک میں ملاقن ملنے والا ہوں عیسابیاہ اپنے حساب کو فہوا ہوا پس وہ فی عیشا تر خوشی والی یا رضا مندی والی زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ بلند و بالا باغ میں قطوف رہا جس کے میوے یا جس کے جنے ہوئے پھل دانیا قریب ہوں گے کلو کھاؤ وشربو اور پیو حنی خوشگوار یا مرے سے بیما اس وجہ سے اصل تم جو تم نے کیا فن ایام الخالیہ گزشتہ گزرے ہوئے دنوں میں تم نے آگے بھیجا نام شماری ہی بائیں ہاتھ میں کہے گا یا لیتنی تنی اے کاش لم اوتا نہ میں دیا جاتا کتابیا اپنا اور میں نہ جانتا مسابیا کیا ہے میرا حساب یا لیتا اے کاش کا نہ کہ وہ ہوتی تمام کر دینے والی یعنی پہلی موت ہی کام تمام کر دیتی ما اغنا عنی انی مالی یا نہیں کفایت کیا مجھ سے میرا مال حالانکہ عنی ہلاک ہو گئی مجھ سے سلطانیہ میری حکومت خزو ہو پکڑو اس کو فوگ اس کو توق پہناؤ سمل جیماں پھر جہنم میں سلو کو کو فی میں ہے جکڑ دو بے شک وہ تھا لا باللہ العظیم اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا ولا یہ اردو اور نہ وہ ترغیب دیتا تھا فلحِ صلاح پس نہیں ہے اس کے لیے آج کے دن ہا ہونا یہاں حمیم کوامن اور نہ ہی کوئی کھانا اللہ من غسلین مگر غسلین سے غسلین ایک درخت کا نام بھی اور کہتے ہیں اور وسلین خون اور پیپ کو بکر لا یا ہو, نہیں کھائیں گے اس کو خات اون مگر گناہ فلا پس نہیں اقسمو میں قسم اٹھاتا ہوں بیما تبصرون اس چیز کی جسے تم دیکھتے ہو و مالا تب اور جسے تم نہیں دیکھتے ان نہ ہو وہ لطول رسول کریم قول ہے بعزت رسول کا پما ہوا بقول شاعر اور نہیں ہی ہے یہ شاعر کا قول ما تؤمنون تم بہت کم ہی ایمان لاتے ہو والا بقول اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ما کارون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تنزیل العالمین یہ اتارا ہوا ہے جہانوں کے رب کی طرف سے والا والا اور اگر وہ گھڑ لیں علینا ہم پر بعض اقابل کچھ بات لاخر نہ منہ تو البتہ ہم پکڑے اس کو بل دائیں ہاتھ سے سمالا قطع نہ پھر ہم کاٹ دیں منہ اس سے البتین شاہ فما منكم پس نہیں ہے تم میں سے من احاطن کوئی ایک ان سے حاجین روکنے والا وہ انا ہو اور بے شک تم البتہ نصیحت ہے للمتا پرہیز کاروں کے لئے وہ اناموں اور بے شک ہم جانتے ہیں ان نہ من کم مقزبین کے بے شک تم میں جٹلانے والے ہیں وہ انا الحسرت کافرین اور بے شک وہ حسرت ہے کافروں پر وہ ان لحق القین اور بے شک وہ ثابت شدہ بات ہے یقین یقین ہے تصبصبی بیان کر بسم ربک العظیم اپنے بہت عدمت والے رب کے نام کی